ہاں خالص اللہ ہی کی بندگ ہے اور وہ جنوہیں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتن بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزد کا کر دیں اللہ ان پر فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ را ناؤ دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرہ ہو